وَعَلٰى اٰلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی جلد 2 صفحہ 27 حدیث نمبر 484 برود قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مج پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارہ قیامت کے سو نام سلسلہ ہے اول ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے اور پھر کچھ قیامت کے نام اور ان کے یہ نام کیوں رکھے گئے انشاء عزوجل اس کی وضاحت اور اس میں قرآن آیا ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کی جائے گی نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی اچھی نیتیں اچھے اچھے کاموں پر جس قدر زیادہ کریں جرو ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے ثواب بڑھانے کے نسخے یہ میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے اس میں بہتر مردانی گلدستے مثلا دعا مانگنے کی نیتیں پانی پینے کی نیتیں کھانے کی نیتیں مہمان نوازی کی نیتیں چائے دودھ پینے کی نہیں آتے ہیں امامہ شریف باندھنے کے لیے گھر سے نکلتے وقت کی لیے آتے ہیں بہتر مدد گلدستے سواب بڑھانے کے اسی میں لکھا ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اصول ثواب کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے نیکی کی دعوت لینے کے لیے عبرت کے لیے ایسے موقع اجزا جل کہوں گا درود پاک پڑھوں گا استغفار کروں گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے قیامت بہت عظیم دن ہے اس کا انکار کفر ہے ایک دن آئے گا کہ دنیا فنا ہو جائے گی چاند سورج تارے جڑ جائیں گے زمین آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے سب لوگ مر جائیں گے اور پھر سب کو زندہ کیا جائے گا سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جن انسان سارے مخلوقات حقوق اللہ حقوق العباد کے معاملات پھر حساب ہوگا میزان قائم کی جائے گی کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا رب تبارک کا وعلیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا ہاں کسی پر نماز کے وقفے کے دوران کے برابر گزر جائے گا پھر کسی کے لیے پلک جھپکتے کے برابر ہوگا اور گناہ گاروں کے لیے دن بہت طویل طویل اور طویل ہوگا تو قیامت کے روز پیشی ہوگی رب رفتوارہ کا وطلاء کی بارگاہ میں اور قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام یوم العد یعنی پیشی کا دن بھی ہے پارا انتیس سورہ نمبر اٹھارہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو خافی ہے اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی اس دن تم سب پیش ہو گئے کہاں اللہ تعالی کے حضور حساب کے لیے بارہ بارہ سور کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اپنے رب کے رزور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا ارے ظالموں پر خدا کی تو قیامت کے روز پیشی ہوگی اعمال دریافت کیے جائیں گے انبیاء گواہ ہوں گے فرشتے گواہ ہوں گے جھوٹوں پر خدا کی لانت ہوگی بخاری مسلم شریف کے حدیث میں روز قیامت کفار منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا والیوں پر خدا کی لانت اس طرح کفار و منافقین تمام خلق یعنی ساری مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے پارا پندرہ سورہ کے آئی نمبر اڑتالیس فورٹی ایٹ میں ارشاد ہوتا ہے وہ ربی کا خفا اور سب تمہارے رب کے حضور پرہ باندھے پیش ہوں گے سب باندھے پیش ہوں گے ہر ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ بارہ سورہ احقاف آئٹ نمبر بیس اشاد ہوتا ہے رب الزین کفرو الار اب ہب تم تویباتی کم سی حیاتی کم دنیا اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے یعنی لذت اور ایش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا قیامت کے دو زائد ناموں میں ایک نام ہے فریاد کا دن یوم و پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی برا پینا ہے اور دو کیا ہی بری ٹہرنے کی جگہ علامان علامان علامان یوم العرق پسینے کا دن قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے پسینے کا دن باہر شریعت میں ہے قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سورج کا منہ سیدھی طرف کو ہوگا اس وقت سورج کی تپش اور گرمی کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگائیے چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کثب سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا اور حضرت سیدنا عقبہ بن عامر اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج جب زمین کے قریب ہو جائے گا تو پسی لوگوں کے اوپر چڑھے گا کسی کے دخلوں تک کسی, کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے سینے تک کسی کے گلے تک کافر کیتو منہ تک چڑھ کر مسلے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں کافی ڈوبکیاں کھائے گا آئیے دعا کرتے ہیں یا قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے محتاجی کا دن عام طور پر اب لوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کو اہم نہیں جانتے جہالت کی بنا پر علم دین سے دوری کی بنا پر اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں ارحم حمر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جس پر چاہے گا معاف فرما دے گا مگر بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندے اپنے حقوق کو معاف نہ کر دیں تو بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا معاف کرا لینا بے ضروری ورنہ قیامت کے دن بڑی مشکلوں کا سامنا ہو سکتا ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر پچیس سو اکیاسی میرا کا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے صحابہ کرام والی مریدوان سے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے تنگ محتاج صحابہ کرام والی مردوان نے کیا جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہو وہی مفلس ہے فرمایا میری امت میں اعلیٰ درجے کا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے کر میدان عشر میں آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر توہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھا لیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے اللہ تعلی اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق نہ ادا ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق باقی رہ گئے تو اللہ تعالی حکم دے گا تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر دو چنانچہ سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے ہائے رسوائی کی آفت میں پھسوں گا یارو نمازی روزہ دار زکات دینے والے حاجی صاحب جو گالیاں بھی دیتے ہیں تومتے بھی رکھتے ہیں مال بھی کھا جاتے ہیں کسی کے خون نہ حق میں کسی طرح سے بھی شامل ہوتے ہیں وہ غور کریں تو حقوق العباد جو ہیں بندوں کے حقوق ہے ان کا مال لیا وغیرہ ان کو ادا کریں یا معاف کروا لیں ورنہ قیامت کے روز کیسی مفلسی ہوگی اللہ بچائے اور و حدیث نمبر تیس سرور کون رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نام اعمال پڑھنے کے لیے دیا جائے گا دیکھ کر کہے گا یارب میری فلا فلا نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے کی تھی رب الا فرمائے گا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تیرے نام اعمال سے وہ نیکیاں مٹا دی ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پنا توبہ توبہ توبہ توبہ استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ آج تو جگہ جگہ غیبت کا بازار گرم ہے کیا آفس تو کیا گھر تو کیا دکان کیا مارکیٹ کیا دوستوں کی محفلیں کیا اسلامی بھائی تو کیا اسلامی بہنیں غیبت غیبت غیبت استغفر اللہ تو غور کیجئے قیامت کے کی روز ہمارے حج مٹا دیے گئے ہمارے روزے مٹا دیے گئے کیا کریں گے کہاں جائیں گے یوم الانتشار بھی قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے نام ہے پھیلنے کا دن پہلنے کا قمر کی آیت نمبر سات میں ذکر ہوتا ہے خوشعن ابصاروہم یخرجون من الاجدات کنہم جرادم متشر نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹیڑی ہیں پھیلی ہوئی اللہ اکبر ہر طرف خوف سے حیران نہیں جانتے کہاں جائیں گے پارتی سورج کوریا کی آج نمبر چار میں جیسے ارشاد ہوتا ہے جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے جس طرح پتنگے شولے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی سمت معین نہیں ہوتی ہر ایک دوسرے کے خلاف جہاز سے جاتا ہے یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا یوم الوقوف کھڑے ہونے کا دن قیامت کا ایک نام یہ بھی ہے پاراساسور تیس میں رشاد ہوتا ہے تم تک فرون ترجمۂ کنزلی ایمان اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائے گیا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلا اپنے کفر کا اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق نہیں تفسیر کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے جو منکر ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے ان کو کہا جائے گا کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے اب کہیں گے کالو بلا وہ دیدا کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب آزاد چکھو بدنا اپنے کفر کا قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے رونے کا دن میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہائیں اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑیں پتھر ہو جائیں اور حضرت عامر بن قیس رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں بہت ہستا ہے وہ قیامت میں بہت روئے گا قیامت میں بہت روئے گا جو بہت ہستا ہے دنیا میں خام خاں ہنسی نکلتی ہے اور ایسے بھی بے وقوف ہیں کہ ان کو مذہبی اولیا اچھا نہیں لگتا وہ کوئی کہتا ہے ماشاء اللہ سہیان اللہ انشاءاللہ اللہ ان کی ہنسی نکل جاتی داڑی دیکھ کر ہنسی نکل جاتی مامے والا زلفوں والا سنت کے مطابق لباس والا دیکھ کر ہنسی نکلتی ہے کچھ اس پر آواز کسنے کو کچھ بات کہنے کو دل چاہتا ہے اللہ کے بندے تو مسلمان ہے غور تو کر جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا یہ اس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہا ہے اور وہ نادان جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اور گناہ کرتے شراب پی رہے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو دلا جاری کر رہے ہیں،, کے لگا رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے کہ گنا کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، بجا رہے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں کریں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے جو ہنس ہاں ہف کر گنا کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جھونک دیا جائے گا اللہ کے پناہ میرے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان تین آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ ازل کے حرام کردہ چیزیں دیکھنے سے رک گئی یہ قیامت کے روز نہیں روئے گی وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں پہرا دیا یہ آنکھ نہیں روئے گی وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا یہ آنکھ بھی قیامت کے روتن نہیں روئے گی قیامت کو یومل قاس بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے پارا چار علیہ عمران آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر ہوتا ہے وہ انجو روم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 قیامت کا ایک نام ہے یوم مصیبت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ بارہ سورہ حد آیت نمبر چھبیس میں شاد فرماتا ہے تعبدو اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں پارا سورہ نازیات آج چونتیس میں رشاد ہوتا ہے پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی جب دوسرا سور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے مردے اٹھائے جائیں گے مسلم شریف کے علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی مصیبت کو دور کرے گا جو مسلمانوں کے عید چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کی عیوب چھپائے گا اللہ اجس وجل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں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 جب پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے تفسیر بتوں اور بت پرستوں کے یا اہل ہدا اور اہل دولال کے ترجمہ درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا موبق جہنم کی ایک وادی کا نام مستقفر اللہ مستقفر اللہ روایت میں ہے کہ موبق نامی یہ جو وادی ہے جہنم کی بہت گہری ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی قیامت کے روز اہل اسلام اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق کرے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے موبق دوزخ میں ایک نہر ہے جس میں آگ بھی بہتی ہے اس کے کناروں پر کالے خچروں کی مثل سانپ ہیں جب وہ سانپ ان کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف بڑھیں گے تو لوگ ان سے بچنے کے لیے آگ میں گھس جائیں گے تفر اللہ تفیر دور منصور میں حضرت سیدنا کا احبار رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر چار وادیاں ہیں جس کے ساتھ رب کائنات اللہ تبارک وا تعالیٰ دو زخیوں کو آزاد دے گا نمبر اے غلیز نمبر دو موبک نمبر تین آسان نمبر چار غئی موبک کا معنی ہلاکت حضرت سینا نصر رضی اللہ تعلوبی یہی فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں پیپ اور خون بہ رہا ہوگا توبہ توبہ استغفر اللہ میرے میرا اکالی سلاطہ ہم نے فرمایا معجم کبیر اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول میں بھی یہ روایت موجود ہے فرمایا میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شخص ایسے ہیں جو جہنمیوں کو ان کی اذیت پر مزید تکلیف دیں گے وہ حمیم اور جہین کے درمیان دوڑیں گے ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا نمبر ایک پہلے شخص پر انگاروں آگ کے انگاروں کا تابوت معلق ہوگا نمبر دو دوسرا اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا چوتھا آدمی اپنا گوشت خود اپنا ہی گوشت کھا رہا ہوگا تابوت والے سے کہا جائے گا کہ رحمت الہی سے دور اس شخص کو کیا ہے اس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا وہ بتائے گا کہ وہ بدحال اس حال میں مرا تھا کہ اس کی گردن پر لوگوں کا بوجھ تھا جسے پورا کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ چھوڑا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو قیامت کے ناؤ میں سے ایک نام ہے ہلاکت کا دن قیامت کے دن ہلاکت کا ایک سبب گندی باتیں بھی ہوں گی آج استقفر اللہ وہ گندی باتیں بہت سارے نادن احمد کرتے ہیں میاں بیوی بی کی باتیں پردے کی باتیں اور گلوکارا کی باتیں اداکارا کی باتیں لڑکیوں کی باتیں لڑکوں کی باتیں استقفر اللہ استقف فرال امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فوش گلامی ان باتوں کو واضح الفاظ میں ذکر کرنا جس کا ساحتاً اظہار برا سمجھا جاتا ہے مثلا جمع کی کیفیات یا پوشیدہ امراض بلا حاجت شرح بیان کرنا تو جو ہر وقت لذت اور بری تسکین میں رہتے ہیں نفس و شیتان کی تسکین کے لیے استغفر اللہ مارے مارے پھرتے ہیں میرے اکالی صلاح اسلام نے فرمایا چار طرح کے جہنمی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کے منہ سے خون اور پی بہتے ہوں گے جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے جواب ملے گا یہ بدنصیب خبیص اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لفظ اٹھاتا تھا مثلا جمعہ کی باتوں کی طرف استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ, اللہ, اللہ تو قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے ہلاکت کا دن اس کو یوم الماف سبقت کا دن بھی کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کی فرما برداری کرنے والے گناہوں سے بچنے والے بازی لے جائیں گے سبکت لے جائیں گے پراطی سر متفقین چھبیس میں نشاد ہوتا ہے وفیض علی کا پھل یا اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے تفسیر طاعت کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے اللہ کے احکامات مانیں گے اس کے محبوب علی سلاۃ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس کے محبوب نے منع کیا اس سے باز رہیں گے قیامت کے روز وہ لوگ سبقت لے جائیں گے مسلم شریف کی حدیث سے پاک میرے اق علی صلاح السلام مکے کے راستے پر سفر کرتے ہوئے پہاڑ سے گزرے حبو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا تھا فرمایا اس جمدان کی سیر کیا کروں مفرری سبقت لے گئے صحابہ اکرام علی مجھوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفرری سے کیا مراد ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کا وتعلی کا کثرت سے ذکر کرنے والیاں اللہ اللہ اللہ اللہ کاش اللہ کا ذکر کرے اپنے خالق کا مالک کا اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر اللہ سبحان اللہ کہنا الحمد اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا کلمہ طیبہ پڑھنا عبد الرشریف پڑھنا آزان دینا آزان کا جواب دینا نیکی کی دعوت دینا نیکی کی دعوت سننا یہ سب ذکر ہے قرآن پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے جمعہ پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے آزان دینا اس کا جواب دینا یہ بھی ذکر اللہ ہے ذکر اللہ کی بہت سی قسمیں ایک روایت میں ہے جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ چار سو گیارہ پر یہ روایت موجود ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مفردون کون ہیں فرمایا پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ذکر ان کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ اللہجل کی بارگاہ میں ہلکے ہو کر حاضر ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین قیامت کے سو سے زائد نام ہیں اور کیسے کیسے نام ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے اللہ ہمیں اپنا خوف خوفطا فرمائے اور یاد رکھیے خوف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے نہیں نہیں اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ مالک بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے چنانچہ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ کتاب صفحہ نمبر چھ سو سینتیس پر شعب الایمان البحقی کے حوالے سے حدیث نمبر دو سو باسٹھ کے حوالے سے لکھا ہے ایک عرابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا ارشاد فرمایا اللہ تبارک عرض کی کیا وہ خود لے گا فرمایا ہاں وہ عرب کا دیہاتی وہ آرادی مسکرانے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی اس نے عرض کی کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے میرے آقاد علم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرادی نے سچ کہا جان لو اللہ جلد سے بڑو کریم کوئی نہیں وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں تو اور گدا سے حساب لینا گدا بھی کوئی حساب میں اللہ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی کریم پن کرم کا صدقہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں اور بے خوفی بھی نہیں ہونے چاہیے کلیہ عبادی صرفوا انفسهم لا من اللہ ان اللہ فرو بن الغفور رحیم ترجمہ کنز المان یہ آیت ہے پارہ ڈبل بارہ سورج عمر کی آیت نمبر 53 فرمایا تم فرماؤ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 اور جو بے خوف ہو گیا نڈر ہو گیا یہ بھی ہلاکت میں پڑے گا بندہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نظام میں قبر میں حشر میں ہر جگہ ہمارے ایبوں پر پردہ ڈالے ہمیں آفیت آفیت اور آفیت عطا فرمائے ایب میرے نکھو maha